و متمنال سنا د رو منگا تو سو آپ داری دن اور تارکڑے منگا گیل رارزت والا یا نسان نبی لستناك احد من النساء ان انتقيتنا فلاتخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا اے بی بیانوں در نبی نتا سو پشان دی چا دا نور زنانا ونان کتا سو دل اللہ نے رکھا ہے نجویل مکو ای خبرام کنی تم ابو کیا سڑے چداغگ پزل کے مرز او ایاسو ایران و کرنا فی بوتے کن تبر رجن تبر رجل جاہلی تول اوسے گئے پلو کوٹو کے درنام امکھارک تاسو ڈبل سنگار پشانت جاہلیت زوڑ واقم ن سلا انما ن ز ندی دانزر کئے اوراری معیوری دلہ کتی یقیناً غاڑی اللہ تعالیٰ چل رکی استاسونا پلی تے اے قرن اے دنبیم کو پاک ساتی تا سلا پاک پاک والیم و اذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمت ان اللہ کان لطیفاً خبیراً آیا دوائے حغاچ بیان دیشی استاسو پاکورنو کی دا لہ دایتنو دا, دا حادیثو دنبینام یقیناً اللہ تعالیٰ دے بارکھ کے خبر لرم کے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین ول والقانتین نول والصادقین والصادقات یقیناً مسلمانان سڑی او مسلمانان خزیم امومنان سڑی امومنانے زنانہ اور تابداری کو ان کی سڑی ہو تاب داری کو ان کے زنانا ارشتہ ان کی سڑی ہو رشتہ ان کے زنانا اور صابری نا صابرات نا الخاشات متصدینتصدات اور صبر کو ان کی سڑی اور صبر کو ان کے زنانا آج جی کو ان کے اللہ تسڑی آج جی کو ان کے زنانا اور خیرات کو ان کی سڑی اور خیرات کا ان کی زنانان والصائمین والصائمات والحافظین فروجوں والحافظات وذاکرین اللہ کثیروں وذاکرات اور رجلل رجل ان کی سڑی اور رجدار زنانان اور بچک ان کی اخپل عورتون لرا سڑی اور بچک ان کے زنانان آیا دون کے اللہ تعالی در ڈیر نارینا کے زنانا پیار کے اللہ تعالی بخش گنا سواب وما کا نلمو مناملہ من امرے نری جائز مومن سڑی او مومن زنان دراں کلہ چی فیصلہ کڑے دال دا او دا, دا, دا, دا, دا رسول او فی سلام جی وید دی لای اختیار لذيذ او فیصل مبارک و من یاص اللہ و رسول او فقد ضل ضلال مبینان او چا چنا فرمانیو کڑا د اللہ او رسول دا او یقینا گمراہ شده پ گمراه ہے احکار رسالاں چل پاگ من نام کراپی میم نام کرے چوسا تزان سر داخل یرکان اور ساتھ تا اپ خبر کی ہا غشی جللا تعالی احکار گئی و تخشن ناس والله حقا انت خشم او یہ کہ لاتا دخل کو ملامت یانا اور اللہ تعالی حق دار دی دیش داں نے راو پہ زم مترجنا پور کئےت پلی حاجت پورا پی سر درکا ہزن تا دیر پاچی نیپ با منا ستنگ سیام حاج پورہ کانہ امر اللہ کرے ماں کان الله اللہ, تعالی پورا ما من حرج فيما اللہ لام سنت اللہ فلین قبل و کان امر اللہ قدرم مقدور نشتا پا نبی بانے ستنگ سے آپ رسول دائے کے چھ فرس کرے اللہ پا دبانے پشاند تریخی دا اللہ پاے پا کسانوں کے چھ تیرشی مخید دنا او دے حکم دا اللہ تعالیٰ اندازہ مقرر کرے شے اللہزین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ و لا یخشونہ احدا اللہ وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا رسول سام اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالی حساب ان کے ماں کا نا محمد ان ابا مرال رسول اللہ خاطمن وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ عَلِيمًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار دا ناری نوستا سونا پیغام رسی اور دے اللہ تعالی پارسی بانے پوئے ان کے یا منسکر اللہ ذکر ایمان والوں یادوئے اللہ تعالی پڑھے ریاض وسبحوهو بوکرتم واسیلا اور تسبیح وائے اللہ تعالی درا صبحیو بی غیم هو الذی یصلی علیکم و ملائکتو لیخرجکم من الظلمات الى النور اللہ عزاد دے رحمتوں نرا کی گی بتازم امالا ایک داغم تاثل دواغان غاڑیم دید پارا چوبا سی تاثلات تیرون رناتا و کان بالمومنین رحیمان حدی اللہ خاص پیمان والو رحم کون کے تحییتوم یوم یلقونہو سلام آدلہم جن کریمان پیشکشی جدی باپا اور رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خامہ کی سلامو و نعیم او تیار کرے اللہ تعالیٰ دیل عجر عزت والا یا ایو نبی او انہا ارسلناک شاہدوں و مبشروں و نزیروں و دعین اللہ بیزنہی و سراجم منیرہ اے نبی یقینن مگا لے گلے تو بیان کہ ان کے دا حق اور زیر اور کہ ان کے من ان کو طائر اور کہ ان کے نمن کو لرام اور دعوت کو ان کے اللہ دین تداغب ہغم او چراغ رنا کہ ان کے وبشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا ازر اور کا مومنان تدذ یقینا دل اللہ کی طرف نہ فضل لے لو ولا تطع الغافرین والمنافقین وضع ازاهم وتوکل اللہ کفا باہ وکیلا او خبراں ممنا د کا فران د منا فکانو اور پریگ د دا خفغان دائ پالیف وان اور توکل کو خاص پہ پور دلہ تعالی ذمہ ر منوزان کا مو من منت مسو فمال ایمان والو کلچ نکاؤ کی داسو دمو منو زنانو سرام یا تلاک اور مقید لاس لگو لاغی سرام نیشتا سلر پاگی بانے سچتا سویش مارے فمتو ور ور وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا سامان اللَّهُ اور اے نبی یقیناً حلال کریم گتا درابی بیانے چور کری تاغی تا محرون دائیم اہا غاچ مالک شیستا خیلاص داغچا ناچ اللہ غنیمت کے درکڑی کری تا لرام و بنات عمکا و بنات عماتکا و بنات خالکا و بنات خالاتکا اللہ آتی حاجر نماک اولونا دا ترستا اولونا دا ترورانوستا اولونا دا ماماستا اولونا دا ماسیگانوستا خواق زنانا چهجرت اکریستا سرام ومراتم مومنتا ان وحبت نفس حال النبی ان راد النبی وان یستن کے حاهم دارنگر خزا مومنا چه زان بخی نبی تام قلت يا رايت نبي شاغفنے کا سراغلیم خالصۃ للک من دون دا داٹولی آواز یتالر حلال دی ما سوال نور ایمان والوں نام تعلمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم لک لا یکون علیک حرج وکان کان اللہ غفور رحیم یقینا نالی میں منگا پائے چھ مقرکڑی منگ پرین اور ممنانوں مہر پبارد بھی بیانو دری کے اوہ آگا مالک بھی خیلہ سنے دری دیر پارا چھ نہیں پتا بانے ستنگ سے آؤ دے اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کون کے ترجی من تشاو من ہنا و توی لئیک من تشاو رسوکول شید نمبر نہ ہغا جنا نہ شتو واڑے د دینم اوزان سره او زے کول شیا شتو واڑے د دینم و من ابتغی ط ممن عزل د فلا جنا حالے او ہا شتو واڑے داگی او زے کہل داگی نہ چ مخکری جودا کړي نشتا اس گناہ ب داوانے آدنا ان تکرا یون نہ بے مات دا طریقہ نژدے ددے یخی کی بدائی اس طر نہ نب گمجن کی خوشالی ب پائے چتدی رس اور ٹولیم و اللہ عالم و معافی کلو بے کم کا نلیمن حلیمن اللہ نے پائے جس تاس بزرگونوں کے سری او دے لا تالا دے صبر کو کے کے لا یحل لکن النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن نا الا ما ملكت يمينك ندی حلال تا زنان پسدی قسم نو سلورونا اندی حلال چے بدل کی والے تو فدی بنے نور بی بیانے اگر کا تاج کی چیت الر خائست دائ ماسی و دائنا چمال کی استا خیلاس وہ خان اللہ او کل شعیب عہد اللہ تعالی پارسی بانی پورا ساتن گون کے یا ایوہ اللہزین آمنوں لا تدخلو بیوتا نبی الا این یعزن لکم ملاتا من غیر ناظرین اینا ایمانوالو مداخلے گے د نبی تام مگر پاو اخشتاو سا اجازت در کریشی دا داخلے دلوم خوراکتا نبیتا سو انتظار کن ان کی دائے دا پخی دلوم ولیکن اذا دعیتم فدخلو فیدات انتم فانتشرون لیکن کلچ روبل لشیخ خراکتن ورداخل شیخ کلچ ور خراکو کینو بیا خوار شیخ ولا مستانسین لحدیث مئی سارے گے منک ان کی دخبرات رو سرام ان نزالکم کان یوزن نبی آفے سحی منکم یقیناً ستاسو کار خف... تکلیف اور شرمی گیم سہی من الق اللہ تلاسا تم نتان فصل میں کلچ تاسوی نسام نواڑے نغاڑے ددین شاطر پردے نام ذالکم اظهروا لقلوبکم وقلوبهن دا طریقہ خپاکون کون کے راستاس حضور نہاؤ زلون در زنانو و لرام و ما کان لکمن طظو رسول اللہ و لان تنکحو ازواجهم من بعده ابدان نری جائے استاسل راں سے تکلیف اور کہتا سو رسول دا اللہ تام انجای سے نکاح کے داغ با بی پستان ہی چرے انقین بی کا نب شائن علیمان جائے ساتھ ہے یقین اللہ تعالی پاس بنے پوئل لاجو لا نالئی ہی ابائے ہولا ہن ابنائے ہنائے خوان ہولا ابنا خوان ہولا ابنائے خوات ہولا ن سائے ہن الا ما ملک مان ہن نش گنا پری زنانوانے اجازت جی فرقی پیوازی والی کے پلانا نو بلوتام او زامن اخبلو تاو رون اخبلو تاو ریرون اخبلو تاو خورن خور اخبلو تاو انورو زنانو مومنو تاو ایتشمالی کی خلاسو نیدرین واتقین اللہ ان اللہ کان علا کل شئین شہیدان او یردی قیدید اللہ تعالینا یقینن اللہ تعالی پارسیز بانی خبر لرن کے یقین اللہ ملک سلا تعلی گی پخبل نبی والے نئے ایمان والا تاسم پاکوان درود نوایا نلام ان الذين يوزنون الله ورسوله لانهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذاب مهينا یقینا کسانچ تکلیف ورکی اللہ داغ رسول تام لعنت کرے پدیوان نے اللہ تعالی پدنیا و اخرت کے او تیار کرے دی دا پارا عذاب س پگون کے مک تصب فقدم آ کسان چ تکلیف رقی مومنانو سڑو مومن و زنانو تام بغیر دائکار نہ چاہیے یقینا یقیناً چت کدی بزان بانے بدنام گناخارام گرانو محترم موجودوں کو دکام پتا یاد سات ہے ایوب اسلامی کے سر مرکز خانے بازار ساتھ کباڑی بازار من جلابی جلا فل بھینو و و دمو میں نان اتام چراویزان کی دزان داد ظال کا دنا آئی اور افن فلا دات دے دے تا پی جن کی بدین تکلیف بنی شور کے دے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا قَدْ لَا تَدْرِي مَا خَنَّكُمْ إِنَّ رَحْمَ ﴿٢٧﴾ لَّيْلَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَا نُرِيَنَّكَ بِهِم ﴿٢٨﴾ سُمِّلَ الْجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلا قليلا منشو من منافقان اور کسان چدائے پزلوں کے مرض شگرے اور درو خروں کی ب مدینہ خام خاضور بدر کم گتالی پبار کی ب نشو سے دی دیتا سرا دی مدینہ کے مغل لگا زمانہ ملعونينا إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لعنة بكر شيب ليكم ليش مندركين با وجلكيبا وجلوم سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا پشاندری اللہ تلا پائے کسانو کے چیز نم ان یس آلو وما سونی وایو ریکا تکون قریبا تفوز کی دا داخل منافقان دا قیامت پبار کے طور تین علم داغ خاص دا اللہ سرام سشی پویا درکڑے تا دائ پبار کے اے فینن قیامت باواقی واقی کی بنیز زمانہ ان اللہ کا فری نواد یقیناً اللہ تعالیٰ الانت کڑے اب کا فران کرا اور بلکڑے خالدین فیح ابد اللہ ولا نیوں ہمیشہ دی پائے اور کیا ہمیشہ نو ممی سوکھ دوست بچ کے کے مددگار یو ملبوجو ہوم فلیال اتواہڑکی راڑو لکی با میری پوچان کی وائیوری ہے دے تابیداری کڑے مدد لاؤ تاباری کڑے درس و کالو ربنا اتاندان ادیب رب متاباری کردارانو دخل گٹانو گڑ دکیلاری ربنا آتی فین مینل نا لان لانکی یا اب زمگا کی دل را ڈیر چن دن دازا بولا نہ تو کی بری بان لاند غٹ یا ای الذین آمنو لا تکون کاللذین ازم سا فبرہ اللہ مما قالو وکان عند اللہ وجیام اے ایمان والو مکے دے زائے کسانو بشان جی تکلیفی ورکو موسیٰ علیہ السلام تکلیفیور کو سلامتا بچا تل رائے خبر نہ چری اور بسے زگا اللہ تعالی بنی بنے مخور یا آمنوا تقو اللہ قولا ایمان والو اللہ نئے اوائے وی نا برابر دشاع سرام قابل راستہ سواما خرب گیتا چابیداری اکڑد اللہ, اللہ رسول کامیاب شدے کامیام امانتا شفقن یقین پیش کرے منگا مناسب زموارے پاسمانو پزم کا پور انکار اوپائی چانت کی پائے کہ اور یر پردا خیاانت نام خیاانت کو پائے کے بعض انسانانو انحو کا نظرومن جہولا یقیناً دا خیانتگر گر انسان ریڑے ظلم کو ان کے ڈر جاہل لوازل منافقی نول منافقات مشرقی نول مشرقات عاقبت دار عذاب اور کی اللہ منافقان سرو منافق زنانو تا سر و زنانوتا مشرقان و مشرک مشرق زنانوتا رحیمانے بکی مُمِنُ زَنَا اللہ رَّحِيمًا پو بَقِيَ والو سڑو پوم مومنا تو زنانو دے اللہ تعالیٰ بخن کم کے رحم کم کے جسم اللہ رحمان رحیم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير طول صفاتنا بخدايتك خاصه يا العظيم اغزات استراغ اختيارك يا حسيبنا اجير اسمانك يا اجير مزككيم و خاص غلرا صفتون دخدایتو باخرت کے مشترے وغلے حکمتون والا خبردار پارسون یعلم ما یلجو فی اللغز و ما یخرج منها و ما من السمای و ما یعرج فیها و هو الرحیم الغفور عالم دلہ شران نوزی پز مکہ کے و روزی دز مکہ نام اوغ سر ش کودي داسمان نه اوسشي وخي جسمانته او الله تا لا دی رحم کوون کې بخنهګونګیل وقال الذي نه لا تاتی نهسا او بالا او ربيله تاتی نه کوم لا لایا زبان ہو مسقاد اکبرو اللہ فی کتاب مبین اوائی کا فران نراضی منگ قیامت تو قسم دے خام خا براضی تا اس قیامت ربزما پوئے دے پٹولو گئے ن پٹی گی د وزن دیو زری مان کی پزمک کے ان کے لیپ کتاب کار کے ہاتھی لائے کریم دیر پارا چی بدلبور کے لائق سانتا چی مان راوڑے آمدنے نے کرڑی مطابق دا نقصان دی لا بخشش دے, دے گناہوں نو آرزو دے عزت والے ہیں والذین صروا فی یاتنا معاجزین اولئک لهم مذاب من رزق الذین وا نقصان دی کوشش کیزم پائے انو کے مقابلہ کم کریم دا نقصان دی لا صاحب دے دا سخت ضامناں درنا قضا دے کسان <الْحَمِيدَ> تا علم ش کتاب جلک شیرے تات ربد دا حق کتاب ریم او دے ہا تم کی لال داغات ہائی کا فران آ سڑ خبر در کی تاستا چکلا زرے زرے شیتا سو پورا زرے کے دلو یقین خا و پیدا کے افترال بل نئے نا جوکڑی دپ اللہ تلا بانے درو پسر ایافدان لے ون توپ دے نہ درو وہی بختا بلکہ کسان چیمان پا آخرت پا پا لری مان پاخرت ن ل دیب کیریو پمرائے لری دی افلم ی رو لو سم شان کس آئل آئن گری داخل خاچری مخچری شاتری نیوز م کو غارو کتب ایرا کا گودی بزم خخ بکو دیرا کا ککیم یا بر براو غرزم پدی بانی پکڑی دا سماننا یقینا پرے کے خام خواہے برد دیا غشا لرا غ بند لرا چھا حق <تصفيق> طرف تورگردیم ولقد آتینا دعود منا فضلا یا جبال وی بی ما هو تیرم وعلنا لو الحدید اور یقیناً ورکڑو منگا داؤدل اسلام تا خاص تخبل طرف نا غروال ویلو منگا یا گرونو تسبیوا ددم اگر مارگان ہو فی روسپنا قدر دیواملام انی بما تعملون نسیم ویلو مگا آمل جوڑا تو پورا برابر گرے پیو کو لو دے آمل مل یقینا شہروں تا سلیمان علیہ السلام سلام لرام سبائی وقت کتل داغی تمش پ مزلو مجھ گری کیمت میش مزل واس نائنل با کدر چین تا می و جی میم دہی ربھی و میگ من, من, من نظر جارے اور پیران پیراننا دا, دا سخل کو کاروں میں کون دا دا مخامق کم کو کم درہم کو گوالے کو دا دینا حکم زمنا انسا کوبا مگا غطا زاب لو رسودا ان کی یعملون لہو ما یشاء من محاربا و تماثیلا و جفانن کل جواب و قدور راسیات جوڑول بری را حقا چا بس گوختا ہوں عبادت گانی نخشی دا بادوں او خانہ کنا پشان فدل وی حوضنوم ادیگونا چ پدایوکل کلاڑوم اعملو علی دعو د دا شکرن و قلیل من بعد شکور کوای قرن دا د داو د دا سلام عمل ل او کم دی زما د بندگان نا شکر گزار زمان خبراغ دمر <تصفح> مگر یو چنجی رزم کے چڑ لے رام سام ارگل چلے راپرے کارشاخی قد پیریانو کدا پیریان پگ بان پے نبوئی سارسی دی بازاب رواگوں کی گے لقل کا نل فی مسکنی آیا جنتا نی وشمال شمال یقیناً وہ دا پار دا سبا والا دائی پا ملکی نخی دے برد با باونوں قسما قسم صدقی طرف و صدق صرفنا کلو میں رزق ربکم واشکرون لہو بلدتن طیبتن ربن غفورم ویلوں گا خرید رزق دا رب ساسو نا شکر قویدہ ملک ساسو ام دے فیدی والا ملک و رب و ان کے فارجو فارسلال سیل لارے می بدلنا جی جی سمت آسلوں کلیل ندی مخوار شکرنا نرولی گلنگ پری بانے سیلاب بندریم اب دلکا دل را دیا باغا پنو باغ ن سرائے چکھاندانے بے خند او غزانو پکی اور لگون ذالک لگو نام غال گفرو ہل جازی لل گفو داسزا اور کم دل آپ سودائی شری کفر گڑوں اور سزانوں اور کنگ سزا مگر کافر دام لیا مناکڑا پمن زدیو پمن دا کلوکیش پائے کہ منگ برکاتی نر کلیچو بت بخارے دل ادارکڑ منگ پائے کہ مزل ویلو منگا گر زاس پی کی دشو دروز خام منسران فکالبنا بائد بئی نا سواری ناؤ زلف سو جانا مہادی ساؤ مزخناؤ کل مزیدال کلایا تل کل سباری بزم لر والے روے پومند سفر ازلم جو مدد کسے دی وت اور زرے زرے کرم گادی پکور پو زرے کا لوگ یقیناً پرے کہ خام خا ڈیر ہر دیر صبر کی ڈیر شکر گزاری یقین <الْمُمِنِينَ> دشمند انو دے بلسلا پری بانے مگر منہ پہ مسلط کر دے پارا چخارک منہ چسو کی مان دری پاخرت داچانہ چراخرت نہیں پشک اور ربو کا لا کل شعین حفیظ استا رب دہ ہر قل فاضت گیمزین ضام من دون اللہ لام من نال من من تو مدس وائے کسان ساتو دا دلان سی وائ چا شرکاری دکھ اختیار ن لڑی دزن پاسمان پر انش دانکے سبر خان انش اللہ لرا ددینا سوک مددگار ہوں کی سفارش اللہ پن باندھے مگر ہالا چل اجازت حتی اذا عن قلوب قالو مازا قال ماضا کال رب کال الحکا لیبیر ترے پورے کل چی یا ملا کنا سی سور تھی ہک برک اللہ حدن اوفید مبین تو خوراک در کی دس مان کے نام سوائے چل یقین یا تاسو خام خایا پہ دا نل عما اجرم ولا سلو عما تاملوم تو سی کے دے ساسونا سنا دائ سجرم کلیم اور تپوس نکی زمنا دائے چاؤ سکار اجمع ربنا بالحق وهو تو آئے جم وقی پمنزم کے رب زم گام یا فیصل کے حق فی سلام اور لائے خو فیصل کے عالم پارسم اللہ رونی اللہ دینا الحق بل بھی شرکا کلین الحکیم تو ہے او خه ما تا ک سان چتا سو یو زکڑی د اللہ تعالی سره شریکان اچرے شریک نشترے بلکہ اللہ دے او زور اور حکمت دے حکمتون والے و ما سننا کا فتل للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر اکثر الناس لا علمون انی لے گلم تا مگر ٹولو خلق دا باران زره ورقم دي ان کے ہو یا رورقم ان کے خلا کن دیر ذی خل پوئی گی نا وہ هذا الوعد ان کنتم صادقین دی وکلبی ذواعدا درز فسل ایک تاسورش دینی ہے قل لكم یعد یوم لا تستاخرون عنه صاعا ولا تستقدمون رڑا تو پدے قرآن انا پائے کتابوں نازل شیریم نے چا ظالمان ب ادرو لی بنی زرب زری اور گرزئی با باعث تخت جواب یقل سودلی نتکنی ابویا سانچ کمزوری گنل شو بدویا آئے کسان چیلوئے کرچرے نو تاسو نام خام مو مانو آزینستیا چیلوئی کر سانو تب وئی چی کمزوری گڑ لیشو بھونایا من کرنا پستا چھتاست بلکہ وہ تا숩 بخبلا ہیں جرم گون کی وقال الذين صغيفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استمرون عنا انكفر بالله ونجعل له اندادا ابو ايا کسان چ کمزوری گنلی شوا اے کسانو دچلو یکڑے وان بلکی مکونا دشپی او دروذی استاسو کلئش تا صبح منت دعوت را کو چکو فریو کو بالا او دی گزو وا غسرن شریکان واسر الندام تلم ما را اول لذابه وجعلنا الاغلال فی اناق الذين كفروا هل یجزون الا ما كانوا يعملون او پر تاو کی دیخ پیمان تے کل چزاب ہی نہیں یا خراب کی دیخ پیمان تے کل چزاب ہی نہیں او واشو منوا توقنا پسٹونوں دے کافراں نوں گے بدلہ نشور کرے دی تا مگر دا عملن چری گول سننا فی قریت من نزیر اللہ قال مطرفوها ان بما عسلتم بھی کافرون او نزی لے گلے کے لیے کے ایرار کے مگر ویلی لیے غٹو مالدار و دائی یقیناً منگا پائے شتا سپیرہ لیے کفر کون کے اوم وقالو نحن اکثر و اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین اوالب دیمونگا دیر مالدار و دیر اولاد والیو و نیوبونگا زاورا کرشیم قل ان ربی یفسط الرزق لمن یشاو و یقدر ولیکن اکثر الناس لعالمون تو آئے کی نند اب زماں فراقی روزی چار چی اور تنگویم لاکن اکثر خلق ہوئی گی نام ولا والا باللتی بلتی تر بکم ان دنا من علامن عامن عوام پاس مرتبک شرانزدیکی تاس منگتا پانی مگر سوگ سیمان راؤڑیا ملکی موفک د وے نودا کسان دی دوبارہ بدران د جوشن والی بسودا عملنوں شری کڑی ادی باپ پال خانوں کے پامن سر او سی دن کی والذین یصعاون فی آیاتنا معاجزین اولایک فی العذاب محضرون وا کسان چ کوشش کی زم فایتوں کی بداسحال چ مقابلے گئی دا کسان بپازاب کے حاضر کریشی قل ان ربی ابی الرزق لمن یشاء او من ابادی اولا او مان فختمن شعین فہوخو خیر تو یقین رب زماں فراقی رضق چالر چوگاڑی دبندے گا انوکھ پل اناؤ تنگی رزق خاغل رام واشی خرچ تاسو یہ تاثوس اللہ پر لار کی ناغا بتاصل دائے بدل در گئی اے اللہ دے غور رزق ور کے و یوم یخرہم جميعا ثم یقول للملائکۃ ا ہؤلاء یا کن کان یعبذون ابکم رسل لا برائے کی دا تول بیابوئی ملائکو تا آیتا کسانو خاصتا سلرہ بندگی کولا خالو سبحانکان تولینا من دونہم بلکانو یعبدون الجن اکثر ہم بہم مومنون دیبوئی پاکی دا تال رات تے زمگا یا یعظم حق دا بندگی دا دین سیوام بلکی ری خلق و بندگی کو لاد پیریانو اکسر دی پائیبانی یقین لرمکیوم فلیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ذرعا ونقول للذین ظلموا ذوقوا وزعب النار اللتی کنتم بها تکذبون نه اختیار نه لری با ستاسو بارا د نفی اور کولو نه د زره دف کوو او وای اونګا کسانو ت ظلم چې زول امکر او به دنیا کې او سک اضاب د ور غا چې تاسو ب اور د ور وی رات میات نئی ناجل سو نلش بیانی بری خل کواسمندر دام دا سڑے رے واریدے چھ واری داسل راز ہے طریق نہ چھ بندگی پہ کول استاسو مشرانو وقالو ما ھذا الا افکم مفترام اوی دی نذیتا مگر دروغ دی یو کڑی وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم من ھذا الا سحر مبین اوی کافران د حق پباره ک کله چې حقی تر آغئ مگر جادو د وما وماتهناو من کتب ب یا دررسو نه اوما آرس ن لم قبل کم ن وررکی تا سر کتابونا د شک چلولی د آغی لرا د شرک د او ادے لے گلے منگادی دستانہ مح کے سو کیرا ور گونگے وہ کذب الذين من قبلهم وما بلغوا معاشر ما اعطيناهم فكذبوا رسل فكيف كان نكيرم اور تکذیب گراں کسان ہوں اسی دین مح کی ہم اوندی رسیدی دام موجودہ کسان لسم حصے دائمالون دچ منگائے لور کڑو ای زم رسولان تضر ہو جن و نسرنگش زما عذاب پائی قل انما اعذكم بواحدا ان تقوموا لله مسنا فرادا ثم تفكروا تو توائیں تو کہ انت است جواز در کوم پيو خبراں او توجہ کہ اللہ دبارا دو دو او بیا فکرو کہ بڑی مسئلہ کہ ما و صاحبکم من جنندن ان هو ال نذیر لكم بین ید عذاب شدید نرد سا سودا خیر خوا نشد سا سود پر خیر خوا وانے اس لیے ان تو نرد مگر یراذر کہ ان کے تاسو تام مخید عذاب سخنان ما من عجر فهو لكم ان عجر كل شئن تو س مزدوری برے بیان وانے مزدوری تاست پاتی نشت زماگر پا اللہ اللہ تعالی ہر سیزوانے حلم لریم ربزماشتل گی پکس راپ بات باندے اللہ رے خپو آپ لو پٹ سیزون تو آئے ہکر نشی اول خاه کې د بات لو نه دوواره کېشي نه دوبارخ کاره کې قل ان زل فینما فین نام نفسی والله ننفسی و احتته تو ف مع اوله یا ربی ان نه سب غریبه تووا قزه بلارې شویو یقینلارې شو بما او بال به زما و کما شرذ ہدایت و منذلی نذدی وجنا چ و ہیکڑے د مات رب زما یقینا رب زما حسوری و نزدیم دے ولوں تراس فزعو فلا فوضا و خذو مکان قریب کوین تیلدن کیا هغه وخت چې دا خلق ب گبراو شی نبی زدی بچی دلورا دل ونی ولی شی د تمکان نزدینا و کالو منا لہ مناش میم ادی بگ راوے پدیسرگی بھائی ددی دا دارا رانی دل ری زین وقت کفروبی میم عقیناً كفر قردی پر ریز دین مخیم او اشتال بقول دی دب دلیل خبرو دل ریز اینا وحیل بينهم وبین ما يشتهون کما فعل بأشعائهم من قبلو انهم كانوا في شک مریب او پردبو عشورشی پمنزدی و پمنزعی لگ سنگچہ دا سکار کڑشے دے درید پر بیان سرادے نمکے یقیناً دیو ٹول پشکی مریب انکلک شک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض جائل الملائکت رسولاً اولی اجنہت مسنا و سلاس و رباً تول سفتنا دخدائی تو خاص اللہ علیہ دی چاول پیدا کو ان کے ری دسمان جوکڑی دی ملائل رپے گام اڑ ان کی وزر وی ددوا دے دلو سلو, سلو فی ما مایشام زیاد والکی اللہ پہ پیدایش دوزر دردی کے چسمرواریم ان اللہ علا کل شئین قدیر یقینا اللہ تعالیٰ پارسیز بانے قدرت دریم ما یفتح اللہ للناس من رحمد فلا ممسک لہا وما مکھ فلام سے دائیں اللہ تعالی بند کی نش سوک ازاد کے دائے پست بندو لو دا اللہ نا تعالیٰ دے زور اور حکمت یا آئیہ الناس ذکرون اعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ یرزقكم من السماع والغم لا الہ الا ہوا فانا توفقون اے خلقو یادو احسان دا اللہ تعالیٰ بتاسو عیشتر سوک پیدا کے دا اللہ ننسیوان شتاسو لر خوراک در کی آسمان دبندگئے فقر خلب رسل قبل اکلاخل تا جنوی مخبی گام یقیناً دروژن ویلیش و دیر رسولان دستاں نمکے او خاص اللہ تعالی تا گرزولی بشیٹول کارونا یا یوحنا سو ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور اے خلق یقیناً وعد اللہ تعالی رشتارا نہ دوکا نر نکی تاست دنیا دو تاست پہ بانے سوک دو کا درکنگ ان شیتان لکم آدو فت خو ان بہل سا یقین شیطان ساز دپارا دشمن ہے نوین سیپ دشمن ہے یخینن به خبالی خپل ډل لا د بارای شي شي دوور والونه الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ وعظم کبیر آکسان چې کفر کړی دید دی د بار د زار سخت آکسان چې ایمان راوړی او عمل یې کړی موافق د وحی دی د بخشش او عظم اف منزو ن لو سولی فرحس میم فلا تپس کا ڈولی کڑشیا گدا ملاگ نوئی اگل رکھے یقیناً اللہ چلے بے لاری اور ہدایت کی چالا ندنی زیستان ندنی زیستان سا پتی بس داپسا سنو داپسو سنویم یقیناً اللہ علم دے پائے کریم والله ارسل صحاباً الى بلد ميت به بعد موتها او خاص ولاحل اوخا سلا گزا تھی ہوں چلو ما وزی مکی وجیتا نو تازکو منگا پدے و بسراز مکا پسوچوالی دائینا دارنگے بھئی دوبارہ جوندی کے دلستاسو من منکان یرید العزتا فللہ العزت جمیع الیہی اسعدل کلم طیب و لامل صالح یرفو سوک چو غاڑی عزت اللہ نہ دے غاڑی ذکر خاص اللہ دے اختیار دے عزت ہا سلاک اے کمپورت وا کانچ ن جوڑ ن چلونا, چلونا پر سخ چلونا نا دے دے کسانو ہلاک بشیم وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَ لَكُمْ مَزْوَاجًا وَاللَّهَ سَعُسُوا بِدَعِ الشُّرُكْرِ دَخَوْرُنَا بِعَدَنَ فِينا بِعَجُوكْرِ تَعْسُوا جُرَيْ جُرَيْم وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنصَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعَلْمِهِم حمل ناخلی زنانا حمل کی مگر پیلم تلا سر کتابر وکڑی دیشی در داغ نام مگر دا طول دی پلی کلی تقدیر کے یقین دا لکل کل پاون سان واسطل بحرانی فراۃن سائے گن شرابی برابر در دریاب دے در در در خو تات ان کے اسی دن اصاندی اسکل دےم اور دابل مالگین رے اور مرائکین خط ان کے ریم لہنت سخ ن ہلیہ دریدارہ خر تا سوی تاستی کالی چیتا و ترل فلفی مخرآل مِنْ فَضْلِهِ ملال تشکر ع د کشت پیں دریابونوں کے شلوون کی دب دی د پران چې تاسوے او اوٹ او فضظ الل الله او دی د پران چې دا شو کرو گئیں ی لے جولی لاف نہار رے او یے جو نہ رفل لئی لے او سخ شم سواللوں کا کللو جرری لے اللہ شپ بس کے اوہباسی رش بگیں۔ بقبل حكمي شلولين ورسغ ما يد نتي منقررتا ذلك الله ربكم له الملك والذين تعبدون من دونه ما يملكون من قيمير دم صفته على الله ذات سبعه ربهم خاصغل ردا باتي اي اوكسان تشتا ایو اسن لری پا قدر دا پوست کی دا دکی دا ان تدعوهم لا یسمعو دعاكم ولو سمعو مستجابو لکوم کتاسو دیترا مدد شوائن نوری استاسو آوازون دا مدد او کب الفرز ووری نستاسو اس قبولید حاجد نشی کولیم مل او شرک قیامت بین کارو کی دیتا سود شرک نام خبر نشی در کو لیتا استا پشاندہ غذات کی خبر لڑی یا هو تو حمید اے خلقو تاسطول محتاجے یا اللہ تا خاص اللہ دے بے حاجتا استائلشے این ی شای یزہیب کم وی آتے بخلق جدید کو گاڑی اللہ تاسطول فنا کی راب و لین و مخلوق وما ذالک اللہ بے عزیز اندر داکار پا اللہ تلاوان اس گران ولا ت مسکل مل مو نشی پورت کو لے یو پیٹھی ول گناگار پیٹے بل اکاویو درن بارے اخپل بوجتا نشی پوترت کے دے ددن میشیا گرکیا بل لے ددخل انما تم زر الرب ہوں بلغ بے واکام و من تما تفسی وسیم یقیناً اور کیا کسان اتائ چیری دخ پلب ناپ حادوم اور پابندی گئی نہ او چاچان پاکرک نائکی نندے کئی دخبلی دا خاص اللہ دا دی دی دل برابر او لو نور اریو ن و لوہرو سوریو ن گرمی وما الاحياء برابر جنفیل قبول یقیناً اللہ تعالی اور اول کی آچادی اور نیتا اور ان کے ہاغشاتا چب قبر کی انہ انت اللہ نظرو نے تو مگر یہراوررکں کے انہ رسناہ ا کا بال حق بشیہں و نظراں وہمن عمت اللہ خللا فيہ نظیرں یہ مے گلے پ حق سرہ ذر اوررکں کے او یرررکں کے اونیشتہےسممت مگر تیر شوڑے پائے کی ہراوررکں کے۔ فقت کل بات اور صبر کوام یقیناً تقسیب گڑائے کسانو چدی نخیو راگل رسولان خپخار اپو اڑو کتاب نو پکٹ کتاب رناک ان کی سمسلزین فی نل کا سرگی خبھی سمر مختلف نلو ملے جد تم بھی مختلف بسود آئے نور کا تم کیا یقین اللہ تعالی راورید اسمان درف نوب نور استری منگا پدیو بوسرام گلوں میں بیچ مختلف دی رنگون ندائی اور دو گرونا ہوں ٹکڑی دی بارش پنوں بارش ریم اور مختلف ہی بیام رنگون ندائی اور تور دی تختور من سے میں مختلفن نلوان کزال اد انسانو زند سر و ناؤ دارو نام مختلف رنگن پشان یقیناً یرقید اللہ تعالانہ دبندگان وال اللہ, دا دا ان اللہ عزیز غفور يقينا لله تعالى ذو الربخنا كنكرم ان الذين يسلمون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا يرجون يرجون تجاردا لن تبو يقينا كسان للي كتاب الله او پابندی دمانز کئی اور خرج کے ہی دائےہ چی مندی اور کڑی پٹخکارہ میں ساتھی دد کے سوکیدار رہے چی شے بنہ بربا لیوافیا ہوں مجوورہں و عزی داؤں میںفض نہیں انہ غفور ان دیدار بارائے تش پورا کی و اور کے اللہ حدیثا ثواب و نذری و زیاتی بارائے دیدہ فضل لخبنا یقینا لا تلا ذ بخنا کہ ان کے قبل ان کے ذفع عملهم والذی اوحینا الیکم من الکتاب هو الحق و مصدقا لما بین یدیه انہے منگتا تار کتاب داد دا پتا چال چسدیق ان کے دائی کتاب اندنا مخریم یقین اللہ تلا ٹولو بندی گانو لام خام خا خبردار رے بدیولیم سما اور کتاب الفادی بیاورکڑے مونگا دا کتاب قرآن آئے کسان تاش غورکڑی منگا دمین دبنگان دی کتاب وال ظلم کون کی پخبل زان با ددی درمیان روانی بعض ددی دی دیکھی دی دن کی پنے کو عاملوم توفی اقدال زال کا الفضل فضل کبیر دادا مہربانی لوالم جنا تودنی من من دید پارا جن تی دام شا سے داخلی گ بدی آگے تام اچول کی بدی تے کی بنگلی دس روز رو مل گلو وجاميد دي بابا جنة نوكير خميم وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزناء إن ربنا لغفور شكور قدي بأي حمدنا دي ذالعام أغزات تبوتر هر قسم غم یقیناً رب زم گا خام خاب خنک ان کے دے قبل ان کے دنے کو عمل انے الحل دار مقام تن لائم سنا فی ہا لغذات شراوتری امگا کو دے رکھے دلوتا د وجے فضل بل نام نبرسی متا پدی کو پدی جن تنو کے تکلیف نی متا پدی کے استڑ والے ولدی نفرو لاروجا ن لاخال میم تو لاق فاویہ کزال کنزی کل کفور وا گساں چکو فرے کرے دیدہ پارا دے وور د جہنم فیصل وانشی گئے پدی با نے دا مرگ سیمڑ سیم انبشی سپ کولے ددیناہ داذاب دا, دا, دا غینیس داسے سزا اور کو مونگا ہر غڈنا شکر اداں نف ربنا اخرجنا نامل سالح ادیبش وئی پائے جہان نمکی وائی یا رباؤ باسی ماچم کمل گیردا چیم کمل امل نول اولمرکم تبلیشی وتا آیا مرد درکڑ گتاستر چینسی کبلوپائے کی آگاہ چین کبل گڑے ترکن کے فما من میس نوسکہ اعظم مشتا ظالمان درایس مددگار ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات صدور یقینا اللہ تعالی عالم نے پٹولو پٹو سیزنوں سیزنو آسمانوں کو نظم کی اے یقینا عالم دے با خبرو جب سینوں کی چاچ کفر, کفر, عزاد کفر کون دو بانبا سزا دو مِنْ ہوم إِلَّا مختم ان زیاتی گئی کافران لا کفر قول دای پنی زربدری مگر غسد ال کافری نفر ہو ملا ان چی گئی کافران لا کفر کول دری مگر تان دری اولہ را تم شور کا کمل تر نونی ارونی امل شرک سماتے ناتابن فہ تو خبر راکا مددگارا نکی چیتا سوترا میوا ماتا ش پیداڑی پیدا جنس دزم کے نام آیا شرے دی, دی دا پارا سبرخا دے یا کے آیا ورکڑے میت کتاب نیپ کار دلی لی رائے کتاب د وجنا دخ پل عید الظالمون بل ایم الا رام بلکہ وعدن کی ظالمان باذ دبار سرما گر دو کا ور گول ان الله يمسك السماوات والارض عن تزول ولا انزال تا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا یقینا الله تعالی راتین گئی اسمان نوظمہ کا د خ دلو د خپل او کوو خزیږ چرط نیشی را ټ د وال غیر رای سوکرسو د فضو د اللهنا یقی اللهلا د ص کوون کې وخه کوونکې واقسممون بالله جدمانم لجا همم نظیرون لکوون نه من نحدلوم او قسم کڑے دے مشرکان و مضبوط قسم نقبل کشراش دیسو کیر اور خامخا شی خیر ہدایت بند ان کی دہر ڈل نام فلم جا جاتوں گار کلا شرائے دی تر اور گون زیادی نکر دیل را مگر نفرت کلبارا گرئی نکار چلول مگر ہا سو حق دائریم پہلو نا سنت انتظار دا خلک مگر دری کو مخلو فلتل سنتی تبدیل جل سنتی تحریلا نیچریو بنو میں تا تری کے بدلے دل اے سر یوں بنم امید اللہ طریق الہ اوریدل اولم یصروا فی الارض فينذروا کیف کعاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا شد من قومہ انگزید خلق بزمکا کیچووری تصراں یشان جام دایک سانوں چ دینمخیو حالدار شاید دین سختو طاقت کے وما کان الله لیعجزہو من شئین في السماوات ولا فی الارض انہو کان علیما قدیرا اونگا اللہ تعالیٰ شاید جس کی آغدرہ حس شے پاسفانون کے ونبزن کا کی یقینا ناغرے پویا پاسر قدرد لرم کرے مر شری کڑی نام نئے پشادان ولاکی آخروہم اجلیم سمان بندیگ الرحمن رحمان یاسی والقرآن حکیم قسم دے پلے قرآن چل حکمت نڈک دے ان کل مورسلیم شادت کی بری خبر آئے کی ننت خام خادر سران آ سراتم مستقیم وہ برابر نازیل کڑے شیرے نازل محربان دے لو مم زر, زر آرا چی اور کی پدی کتاب سرا قوم تاشی ندی یرولی شی جدی مشران واری نہ خبر دیم لقد حق القول ولا اكثرهم فهم لا يؤمنون يقينا پورشيد حجد الذين باكسروا يا پورشيد فيصلا الذين باكسر خلقوا ديمان راوي ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقموهون یقیننا چولے من دری پسٹھنوں کے توقنا دا توقنا رسیدن کی ترزنوں پورے ندیو چد کرشی سرنوالرین وجعلنا من بین عیدیہم صدا ومن مخلفیم صدا مفاخشنینا ہم فهم لا یبصرون اجوکری منگا دری مخیت دیوال ودری شاد دیوال پٹکڑی میل سین آرہم تمہ لا میل ابرابر خبر داپی کل راؤ کورکی لا دروڑی تم زرونی تبادی رحم ہو فرتوں کریم یقین اوراریمان اور دن لیور کا دل راپ بخش دت من انہنو نل موتاون قدموں آسا رہو کل شنا سین یقیر بج بندی کو مڑ اور لکھو کا مرنا شری مک کے لیے گلی اور آئے سر او سے پری خولی اور ہر شیب منگارا گرکڑے مسلم اصبل کریتا کلچرا گلی وائ کلی تال گلی شی پیگمبران ازا سلنا ہی مسلین فک زبو زنو فکالون کو مرسلون کلچیلی گلو مدد ندیائی تروجن نلک مدری مرغری نو, جنوے نو, پدر نو دے پی امبرانگتا من سلزل رحمت ملا تکزیو دوینے تا سو مگر بندگانے زموں پشان اون دے نازل کرے رحمان ذات حصے نے تا مگر دروغ وائے قالو ربنا يعلم ان الیکم لمرسلون ایوہ تے رب زمگا خبو یقینا ننگ تا اس کا خامخار علی گلشوم ول میشدی می مگر آلو نیلت نجم کل مشرکانے کیپیر شیست نو کمانو نشے تاسو دې خبرونه خام خام متاست پخاणू ول وو خام خام اورسي تاسو زمونږ طرف نه عذاب درنه قالو طائركم معكم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون ديوته سپیرو اله تاسو عملونه چیتاو جی سرريم اے تاستان نصیحت بیانی نو دیتا تو تئی رواے یہ تو سپے روالے وے نہ تا سو قوم یہ حد نہ تیری دن کی وجا من اقسل المدینہ رجل يصام قال يا قوم اتبعوا المرسلین اور اے دلری طرف نہ دیکھار نہ اے سڑے منڈے والے وی وہذئذ ائے قوم و زمان تابع داری کو اے در رسولانم یتبعون ما لا یصلکوم اجر و هم مهتدون تابع داری کو اے ظہر غاشا ہدایت والا